امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغ میرشاد فرماتے ہیں بہترین دولت مندی یہ ہے کہ تمناؤں کو ترک کریں